انہوں نے آ کے پوچھا کہ تاکہ واضح طور پر پتا چلے کہ مسلمان آخر کرتے کیا ایک بات تو یہ اور دوسری بات اچھا اگر یہ مان لیں تو پھر یہ ہے یس عن عنش الحرام کی تعلیم فی اور آپ سے سوال کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے مشرقہ آ کے انش شاہ الحرام عزت والے مہینے کے بارے میں جماعت رجب کے بارے میں تعلیم فی کہ تمہارے نزدیک اس میں لڑنا جائز ہے نہ جائز تاکہ ہم اپنا بندوبست کر کے رکھیں اگر تمہارے نزدیک جائز ہے لڑنا تو آئندہ سے ہمیں بھی بتاؤ اور دلا کرنے آئے شکوا کرنے آئے کہ یہ حد ہو گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلّۃ السلام کے دین کو تم نے توڑنا جو شروع کیا ہے تو یہ بھی توڑ دیا کہ اشرح حرم چار مہینے عزت والے شروع سے چلے آتے ہیں قومی روایات کے مطابق وہ بھی ختم ہو گئے اور ایک روایت یہ بھی ایک نہیں کئی ایک روایات یہ بھی آتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو انہیں کسی نے کہا کہ جو قتل کیا ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی تو ان پر بڑا بوجھ ہوا طبیعت پہ کہ اوہو ہم نے یہ کیا کر دیا اس مہینے کا احترام ضروری تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یس النا کا سہابا رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں عنش شاہ الحرام ایک عزت والے مہینے رجب کے بارے میں کہ پالن فی اس میں جہاد کرنا کیسا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں وہ وقت جو آیا تھا مکہ مکرمہ سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ نے فرمایا قل آپ ارشاد فرمائیے بال فی ہے کبیر اس میں گناہ ہے بہت بڑا جہاد کا کرنا اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہوئی ہے یا نہیں حنفی فا کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دفاعی جہاد کرنا تو ہر مہینے میں جائز ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چار عزت والے مہینے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان ملک کافروں پہ حملہ نہ کرے رجب ذکات ذیل اور محرم چاروں مہینوں میں مسلمان اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کریں لیکن جب کافر حملہ کر دے گا تو کیا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ہم نہ لڑیں کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا اپنا دفاع تو ضروری ہے تو جب اپنا دفاع ضروری ہے تو اس لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو اس لیے کم سے کم دفاعی جہاد تو کرنا ہی ہے اللہ نے فرمایا کہ کل کی تعلق فی کبیر کہ یہ اس میں گنا ہے واقعی لڑائی کرنا اپنی طرف سے آغاز کرنا اور پلس پہ حنفی فکاہ نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونکہ آخر عمر کے حصے میں زیقادہ میں بھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں تیاری کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اشور حرم میں بھی عزت والے مہینوں میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ دشمن کو نہ پکڑا گیا تو یہ لوگ حملہ کر دیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں ابتدا بھی جائز کیونکہ اس ابتدا کی بھی حقیقت یہی ہے کہ دشمن کی تیاریوں کو پتہ چل گیا اللہ نے فرمایا اس میں لڑنا گنا ہے بڑی بات ہے اچھا وہ سدن انصی اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا ایک جرم وہ کفرم بہی اور اللہ کا انکار کرنا دوسرا جرم و المسج الحرام اور بیت اللہ سے روکنا تیسرا جرم وہ اخراج و آہلی ہی من ہو اور جو اس گھر میں میرے میں رہنے کے اہل تھے ہر طرح سے ان کو وہاں سے نکالنا تیسرا جرم چوتھا اکبر اور اللہ اللہ نزدیک یہ اس ایک گنا سے کہیں زیادہ بڑے گنا ہے تو اور فتنے پھیلانا مسلمانوں کو ایسا تنگ کرنا کہ وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں اکبر من القتل یہ اس قتل سے زیادہ شدید چیز ہے جس کا شکایت لے کر تم آئے ہو یا یہ کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہ تم نے تو ایک قتل کیا ہے ان کے گنا دیکھیں یہ اس سے زیادہ شدید یہ ہے چیز کہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تو اس یہ پہلی بات سمجھ آ رہی ہے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ سد النصبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکنا جس طرح یہ کرتے تھے مشرقین کتا کے جواز کی پانچ علتیں بیان کی ہیں پانچ اچھے وجہیں بیان کی ہیں کہ کیوں یہ جہاد جائز ہے کیوں ہم ان سے لڑتے ہیں اللہ نے فرمایا سد الم سبیل اللہ پہلا جرم ان کا دیکھو خدا کے راستے کو بند کرتے ہیں خدا کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں خدا کی راہ میں چلنے نہیں دیتے اللہ کے اچھے بندوں کو کام نہیں کرنے دیتے وہ کفرم رہی اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں خدا کا انکار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں یہ دو بل مسجد الحرام اور مسجد حرام سے کیا روکتے ہیں اس لیے فقہانے کا مفسرین کہتے ہیں کہ جو واو ہے نا بل مسجد الحرام سے پہلے کی واو یہ اصل میں وسدن پہ جہاں سے یہ آیت کا یٹکڑا شروع ہے نا وسدن سبیل اللہ کفرم بئی وسدن عن المسجد الحرام بل مسجد حرام سے روکتے ہیں اب سمجھ آئی کہ کے ساتھ اس کا تعلق باندھیں گے تو عن سبیل اللہ کی بجائے پھر یہ بلکہ پوری آیت ایسے ہو جائے گی وس عن انصبی اللہ و کفرم بہی وسد ال ان الحرام اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخلے سے یہ انہوں نے کب روکا تھا چھ ہجری میں اس وقت روکا تھا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تو چھ ہجری مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں تو بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے نا دو ہجری کا تو وہ تو آئی چار سال بعد لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں وہ اخراج ولی اور جو وہاں رہنے کے اہل تھے من ہو اس سے نکالتے ہیں تو رہنے کے اہل تو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہیں نکال دیا یعنی انہوں نے ہجرت کی وہ نکل آئے تو اخراج ان کا ان کا نکالنا کافیوں نے کیا تھا نا آہلی ہی, ہی زمیر جو ہے یہ مسجد حرام کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی بیت اللہ سے اخراج کرنا اور من ہو میں ٹو کی زمیر پھر اسی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس سے یعنی مسجد حرام سے جو اس مسجد میں رہنے کے عبادت کے اہل تھے اس مسجد میں ان کو نکالنا من ہو اس مسجد سے اس مسجد سے ان لوگوں کو نکالنا جو اس مسجد میں رہنے کے اہل تھے تب یہ ترجمہ پورا بنے ٹھیک ہے یہ دونوں ہوں کی ہی اور ہوں کی ضمیریں یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مسجد حرام کی طرف اللہ نے فرمایا اکبر اور اللہ. اللہ نزدیک یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے جو تم کہتے ہو نا کہ ایک قتل ہو گیا تو پوری عرب دنیا کو سر پہ اٹھا دیا ہے کہ مسلمانوں نے اشر حرم میں یہ ظلم کیا عزت والے مہینوں میں امر حضرمی کو مار دیا یہ جو اپنے پانچ جر میں تمہارے انہیں نہیں دیکھتے اخراج آ جو وہاں رہنے کے اہل تھے چونکہ مسجد حرام ہے نا تو اس لیے اس کی طرف کہتے ہیں کہ قریب ترین مرجع مسجد حرام اس کا بنتی ہے اس لیے مکہ دیکھا نہیں کسی نے مراد کیا اچھا ہوگا ٹھیک اکبر ایند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گنا ہے اس سے بل تو اکبر من قتل اور فتنہ قتل سے شدید ہے فتنے سے مراد یہاں پر کفر نہیں اور امام راضی احمد اللہ نے تو لکھا ہے کہ کفر کا قول بہت ہی ذعیف ہے بلکہ عام طور پر مفسرین فتنے کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز وہ آزمائش جس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں تو مکہ مکرمہ میں جو مظالم انہوں نے کیے ہیں اسی لیے تو کیے تھے کہ مسلمان دین کو چھوڑ دیں تو فتنہ سے مراد یعنی وہ جو آزمائش تم مسلمانوں کو پر توڑتے رہے ہو اور جس آزمائش میں تم مسلمانوں کو ڈالتے رہے ہو اکبر من القتل وہ اس ایک قتل سے اکبر شدید تھی بہت شدید آزمائش مسلمانوں کی تو یہاں پر فتنے سے مراد قتل, آ، قتل، آ، وہ فتنے سے مراد کفر نہیں بلکہ فتنے سے مراد وہ آزمائشیں جن میں مسلمانوں کو ڈالتے رہیں ولا یسالونا اور یہ بالکل باز نہیں آئیں گے یو جھگڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تم سے حتا یہاں تک کے یرود يردو، تمہیں پھیر دیں ان دین تمہارے دین سے ان اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور دین سے تمہیں ہٹا کے دم لیں اگر ان کا بس چلے تو یہ تو کفر میں اتنے سخت ہیں اور بات لے کر آ گئے ہیں کس چیز کی اس چیز کی کہ اشر میں اب قتل آپ لوگوں کے نزدیک جائز ہے یا نہیں اپنے گناہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیا حرکتیں کی یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنے اپنا شہطیر اور دوسرے کا تنکا بھی نظر نہیں آتا تو پانچ چیزیں تو خود ان گناہوں میں ملوث ہمیں یرتد ادمن اور مسلمانوں میں یرتد ادمن تم میں سے کوئی بھی آدمی مرتد ہو گیا اندینے ہی اپنے دین سے پھر گیا یرتد جو ہے یہ باب افتعال سے ہے اور افتعال کے باپ پر جتنے اوزان اس وزن پہ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو تکلف سے کرنا آسانی سے نہ کر سکے مشکل سے کرے تو گویا اللہ رعلا یہ بتلا رہے ہیں کہ میرطد بن کمندین ہی تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے دین سے پھر گیا جو بڑا مشکل ہے اس کا پھرنا دین نہیں چھوڑتا کفر مسلمان نہیں اختیار کرتا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اپنی طبیعت پہ جبر کر کے پھر کفر اختیار کرے اسی لیے مسلمانوں میں ارتداد کی تحریکیں کامیاب نہیں بہت شدی اور سنگھن اور کیا کیا تحریکیں چلتی رہیں کہ مسلمان دین کو چھوڑ دیں اور وہ آخر پہ پہنچ کے پھر مسلمان مسلمان ہی رہے تحریک غیر مسلموں کی کامیاب نہیں ہوئی کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور جہاں جہاں بھی ہوتے رہے ہیں وہ بھی پھر کسی مجبوری سے لا علمی سے جہالت سے ایسے حادثات پیش آتے رہے مگر مجموعی طور پہ کوئی پورے علاقے کو مرتد کرتے ہیں ایسے نہیں ہوا حتیٰ کہ ہنستے وہ وکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو ارتداد تھا اس کی بنیاد ان کی کم علمی تھی ایسے نہیں ہے کہ پورے دین سے پھر گئے اور دوسری قوام میں یہ ہوا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑتے رہیں ہندوستان کی مثال لے لیں کتنے مسلمان تھے جب آئے تھے دو دو چار دس بیس سو تھے اور پھر یہ سارے ہندو ہی تو ہیں جو مسلمان ہوتے رہے اس لیے اگر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہوتے تو پھر غصے کا کیا علم ہوتا تو ان کا غصہ برداشت کرنا چاہیے ان بےچاروں کے تو لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے دین سے نکل گئے تو انہیں تو غصہ آتا ہے کہ اب تک بھی لوگ ہمارے دین سے نکلے چلے جا رہے ہیں اور ان کے دین میں آتے چلے جا رہے ہیں تو غصہ ان کا بھی تو ہے نا ولا یزالو نہ یو قاتل کم خطا یدو کماندین کم انستتا انستتاؤ اور یہ ہرگز باز نہیں آئیں گے اس لڑائی سے اس جھگڑے سے یہاں تک کن کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں اور یاد رکھو یرتد بن کماندین ہی تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر گیا اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر کوئی پھر گیا پت اور اس حال میں مر گیا وہ کافر ان وہ آدمی کافر ہوگا کا سو ایسے لوگ ابھی تک آمالحم دنیا ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے دنیا میں بل آخرہ اور آخرت میں بھی اس کا کوئی ثواب نہیں کیونکہ اگر ارتداد کی اجازت دے دے اسلام کہ آپ جب چاہیں جو دین چاہیں اختیار کر لیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد تو یہ تو اوپن ڈور ہے پھر وہ آدمی اور ہزاروں کو گمراہ کرے گا کو بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ دین قبول کیا تھا اس میں تو کچھ نہیں ہے اور پھر ہوگا کیا آگے کو اور مسلمان جو ہونے والے ہیں وہ بھی مرتد ہوں گے اور علی جاز جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پابندی لگ جائے گی اس لیے ارتدا کی سزا قتل اس آیت میں امام شاقعی احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرتد کے اعمال اس وقت تک ضائع نہیں ہوتے جب تک کہ وہ مر نہ جائے اس ارتداد پہ اس کے اعمال باقی رہتے ہیں کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ مندی نہیں جو اپنے دین سے پھر جائے فیمت مر جائے وہ ہوا کافر اس وقت وہ کافر ہے لیکن امامحنی فا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس لمحے مرتد ہو گیا اس لمحے اعمال سارے برباد ہو گئے فعلا اکا حبیت تعمل پھر دنیا دنیا میں اس کے اعمال برباد ہوئے دنیا میں تو امال یہ برباد ہوئے کہ حج ختم ہو گیا صبح ارتداد کیا اختیار مرتد ہوا علی اللہ اور, اور دوپہر میں اسلام اگر اس نے قبول کر لیا تو حج کیا دوبارہ حج کرے اگر اس انسان کے پاس استطاعت ہے نمازیں جتنی تھیں سب گئیں جتنی نیکیاں تھیں سب کو اس نے آگ لگا دی ارتداد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں اور نکاح بھی ٹوٹ گیا جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ کفر کا جملہ ہے بھائی اور اس سے دین برباد ہو جاتا ہے اور یہ اتنی پروانی نہیں کرتے اور جب کہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اچھل پڑتے ہیں نکاح وہ پھر آتی ہے کہہ رہے نکاح ٹوٹ گیا ہاں جی نکاح بھی ٹوٹ گیا اور نیکیاں بھی ساری برباد ہو گئی تو اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ نالائق ایسا ہے رہ گئی بات یہ حنیف رحمت اللہ علیہ کیسے کہتے ہیں کہ مرتد ہوتے ہی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے جبکہ بظاہر یہاں تو اللہ نے کہا فیمت وہ مر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اعمال تو اسی وقت برباد ہو گئے تھے فیامت اور اسی حالت میں مر بھی گیا اسلام اس نے دوبارہ قبول نہیں کیا تو وہ کافر ان پھر وہ کافر ہے اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے ایک تو عیسائیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور دوسرے دیکھیے آپ سورہ معدہ چھٹے پارے میں ہے نا یہ سورہ معدہ ان وہ سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل آخر پہ نازل ہوئی ہے اس, کی اس کے احکامات جو ہے نا یہ بڑے پکے ہیں چھٹے پارے میں سورہ معاہدہ سورہ مائدہ چھٹا پارہ اور آیت نمبر اس کی پانچ آیت نمبر پانچ اس کا ایک مرتبہ حوالہ آگے بھی آئے گا ہم ابھی پڑھ دیتے ہیں اس کو یہ یاد رکھیے گا تاکہ وہاں حوالے میں پھر آنا نہ پڑے گا ہاں ارشاد فرمایا الما اہل لکمت بات آج کے دن حلال کرتا ہوں حلال کی جاتی ہیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن ہم حلال کر رہے ہیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں بتام الزین اوت الکتاب ہل اللہ اور وہ کھانے جو اہل کتاب کے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں حلال ہیں کھا سکتے ہو بتام اور تمہارے کھانے ہل اللہ یہ ان کے لیے بھی جائز ہیں تم انہیں دے سکتے ہو موسانات من المومنات اور پاک دامن عورتیں جو مومنہ ہیں ایمان والی ہیں ولمسانات من اللزین اوت الکتاب اور وہ عورتیں جو کہ اہل کتاب کی ہیں عیسائی منقبل کم اس سے پہلے ازا آتی تم ہن, ہن جب تم نے ان کا حق مہر ادا کر دیا تو تمہارا نکاح ان سے جائز ہے محسنین اور نکاح کی قید میں لانا انہیں ان خواتین کو چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں غیر مسافرین اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے نہ کرنا ولا متخی اخدان اور چوری چھپے ان سے آشنائیاں نہ لگانا ولا متخی اخدان اور چوری چھپے ان سے باتیں کرنا عیسائی خواتین سے یا یہودیوں سے اللہ نے کہا یہ نہ کرنا ایک اور نہ ہی انہیں محض اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرو یہ دو کام نہ کرنا محسنین نکاح کی قید میں لانا وہ میں یکفر بل اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد فقد حبیتا عمل ہو اس کا عمل برباد ہو جائے گا یہ ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دلیل وہ وفل آخرت من القاصرین اور آخرت میں وہ خسارے میں چلا جائے گا نقصان اٹھا لے گا یہ ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو ہی اس نے کفر کیا ایمان سے نکلا کفر میں داخل ہوا اور عمل اس کا برباد ہو گیا اور سورہ معاہدہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر منازل ہوئی ہے اس اس کا خیال کرنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اس آیت کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے جو ارتداد جس نے اختیار کیا اور اپنے دین سے پھرا اس کے اعمال برباد ہو گئے فیمت اور اگر اسی حالت میں وہ مر گیا وہ ہوا کافر ان تو وہ کافر ہے تو اس کے اعمال ساری دنیا اور آخرت کے سب ختم ہو جائیں گے اور اگر پھر جائے ارتداد سے واپس لوٹ آئے مسلمان ہو جائے پھر ٹھیک ہے وہ لیکن اسے پرانے اعمال کی جزا نہیں ملے گی وہ الا اک النار اور یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ہم فی خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے